ضلوہ سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو تمہیں کچھ اور بدلا نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے